ورقہ ورقات الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه یا اللہ رب المین نے رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے بڑا ہی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ بنایا ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کامہ رمضان غفر له ما تقدم من متقدم کہ جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کر لے تراوی پڑھ لے بندہ مومن ہو وحت صابہ اور اپنا احتساب کرے نیکی کی نیت ہو اس کی اپنا محاسبہ کرے غفر فر ما تقدمہ من ظمبی تو اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے پھر فرمایا وامن فام راما وانا ای مانم وہ تصاب ہو فر ما من ماتقدمن ضمبی کہ جو بندہ رمضان کے دنوں کا روزہ رکھے بندہ مومن ہو مسلمان ہو وہ احتساب اور وہ اپنا احتساب کرے محاسبہ کرے نیکی کی نیت سے اپنی اصلاح کر لے ہوفی ما تقدم بن زمبی تو اس کے بھی گزشتہ سارے گنا اللہ تعالی مٹا دیتا ہے دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ربا قائم لئی صلاح من قیام ہی الصحر و ربا صن لئی من سیام الا الفظما کتنے ہی راتوں کا قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں راتوں کے قیام کے نتیجے میں کوئی اجر نہیں ملتا کوئی ثواب نہیں ملتا سوائے شب بیداری کے اور کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزہ رکھنے کے نتیجے میں اجر نہیں ملتا ثواب نہیں ملتا صرف بھوک اور پیاس ہی نصیب ہوتی ہے اور کچھ نہیں امام جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ملم ادا کو صلی اللہ حاجت جو بندہ جھوٹ بولنا جھوٹی باتوں پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا اللہ رب العالمین کو ایسے بندے کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے یہ چند ایک حدیثے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنی ان کے اندر روزے داروں کے لیے راتوں کا قیام کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا عجر و ثواب بیان کیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے اور راتوں کا قیام کرنے والے ترابیاں پڑھنے والے ان کو یہ ثواب نہیں ملتا اور ساتھ وجہ بتا دی گئی ہے کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑے یبت کرنا چگلیاں کرنا گالیاں نکالنا دھوکے دینا جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے سودے کو بیچنا فراڈ کرنا دگا بازی ملاوٹ غرض کے کوئی بھی برا کام وہ چھوڑتا نہیں ہے اللہ تعالی کو اس بندے کا کھانا پینا چھوڑنے کی بھوک ہڑتال کرنے کی ضرورت کوئی نہیں اللہ نے روزہ بھوک ہڑتال کے لیے نہیں مقرر کیا بلکہ فرمایا یا ایو الذین دینا امنو اے ایمان والو کوتیبہ علیکم کم تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے کما کوتیبہ اللہ الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا اور روزہ فرض کر کے تمہیں سارا دن بھوکا پیاسا نہیں مارنا بلکہ ہم چاہتے یہ ہی ہیں لعلکم تت تم تکڑے والے پرہیزگار بنو جو بندہ رودہ تو رکھتا ہے سیری سیرے کے افطاری تک سارا دن بھوکا پھرتا ہے بھوک کو برداشت کرتا ہے پیاس کو برداشت کرتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم پہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ طیب پاکیرہ چیرے اچھی گرا پاک پانی وہ سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا اسی مالک خالق کا حکم مان کے جھوٹ بولنا جھوٹی باتیں کرنا برے افعال کرنا گانے سننا گانے گانا یہ سارے گندے عمل نہیں چھوڑتا اللہ رب العالمی کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ میں بندے کی تربیت کروں بندے کو یہ بات سمجھ آئے کہ جس اللہ رب العالمی کا حکم مانتے ہوئے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اسی اللہ نے مجھے یہ باقی کام کرنے سے بھی تو بنا کیا ہے میں ان سے بھی رک جاؤں اس نے سمجھا ہی نہیں بے وسیع کی ہے بھوکا پیاسا مرتا رہا ہے کوئی فائدہ نہیں اس کورونا رکھنے کا ہم بھائیو ہم دیکھیں ہم کتنے پانی میں ہیں ہمارا اپنے دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے رمضان سارا بیت چکا بس ایک آخری رات رہ گئی ہے رمضان کی اگلی پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ میں اپنے آپ پہ ذرا نرد دوڑاؤں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں نے سارے ماہ سیام رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین کو کہاں تک منایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا رمضان کے روزے رکھنے والوں راتوں کا قیام کرنے والوں کے لیے اگر بندہ مومن ہوگا اور اپنا احتساب کرے گا اس کے گزشتہ سارے گنا معاف ہو جائیں گے مجھے رمضان کے ان ستائیس اٹھائیس دنوں کے اندر ستائیس اٹھائیس سیکنڈ ستائیس اٹھائیس سیکنڈ بیٹھ کے یہ سوچنے کے لیے ملے ہیں کہ میں نے کون سے آمال کرنے ہیں میں کر کیا رہا ہوں کہ ایک مسلمان مومن بندے کو رمضان کے مہینے میں ایسا ہونا چاہیے میں اپنے آپ سے پوچھوں اپنے آپ سے سوال کروں کہ رمضان ختم ہونے کو ہے میں نے اللہ رب العالمین کے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی تلاوت کی ہے یہ تو قرآن کا مہینہ ہے باقی سارا سال میرا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہوگا سال بھر تو میں اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کے خوشبو کے اندر مطلب کر کے الماریوں میں سجا کے دبا کے رکھتا ہوں رمضان کے مہینے میں میں اس کو نکال کے کھول کے دیکھتا ہوں اب تک میں نے کتنا پڑھ لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دو دو بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے ہیں. مجھے دعویٰ ہے کہ میں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں جس کے ماننے والے ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے میں یہ سوچوں میں دیکھوں کہ میرا دین وہی ہے میرا نبی وہی ہے خدا رحمان میرا وہی ہے جو ان لوگوں کا تھا پھر وہ ابو بکر و عمر طلحہ زبیر سعد و سعید عثمان و حیدر رضی اللہ والا کردار کلر ہے کیا اسلام ان لوگوں کے لیے خاص تھا میں کب خوش ہوتا ہوں کب پریشان ہوتا ہوں میری سنحی کہاں ہوتی ہے دوپہر کہاں ہوتی ہے شام کہاں ڈھلتی ہے راتیں میری کہاں بیتتی ہے میرا اپنے اسلام کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ کتنا تعلق ہے میری جیب سے دس روپئے کا نوٹ گر جائے مارا مارا پریشان پھرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی مساجد گرتی رہے وہ مسجد اقسا کو گرانے کے لیے گہری کھائیاں کھودتے رہے کادے پہ حملے کی تیاریاں کرتے رہے میرے دل کو کوئی ٹھیس لگتی ہے میں کبھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ میں ایک ایسا مسلمان ہوں سارے رمضان کا قیام کیا حافظ صاحب نے بھی پتے پچھایا قرآن کو یا مونا تالا مونا کی ضربے لگا لگا کے سارا ختم کر دیا لیکن اس پورے قرآن کی کوئی ایک آیت مجھے کھڑا کر سکی کسی ایک آیت نے میری زندگی بدلی ہو ایک آیت نے زندگی بدلی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ ع مجمعین ان کی زندگیاں کیسی تھی اسلام کے بعد وہ کیسے بنے اسلام ایک منحج دیتا ہے ایک نظریہ دیتا ہے ایک فکر ایک سوچ دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے سہید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سہیب کو دیکھ کے خوش ہو جایا کرتے تھے آج آپ کی آنکھوں میں آسو کیسے فرمایا مجھے صہیب کا وہ دور یاد آتا ہے کہ یہ ایسا لباس پہنتا تھا جو پورے عرب کے اندر کوئی نہیں پہنتا تھا ایسی خوشبو لگاتا تھا کہ پورے ارب میں کسی کے پاس وہ خوشبو نہ ہوا کرتی تھی یہ اس وادی کا شہزادہ تھا شہزادہ آج اسلام نے اس کی زندگی کو کس قدر بدل دیا کہ تل ڈھانپنے کے لیے اس نے تاٹ تاٹ پہنا ہوا ہے اور وہ بھی پورے جسم کو اچھی طرح نہیں ڈھانپ رہا یہ کمر کو جھکا کے کر رہا ہے اور اس کو بھی جوڑنے کے لیے ٹانکے لگانے کے لیے بٹن لگانے کے لیے سہیب نے کانٹوں کا استعمال کیا ہوا ہے میں نے اس کی ساز کا زندگی یاد کی اب اسلام کے بعد والا اس کا یہ دور میرے سامنے آیا میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا اللہ تیرے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے تیرے ساتھ اپنی جانوں کے سودے کر لیے ہیں کوئی پوچھے بلا اس سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتا تو صحیح کہ اسلام سے پہلے والی پرتا یہ زندگی عطروں میں خوشبوؤں کے اندر بسی ہوئی ریشمی لباس والی وہ بڑے بہترین نرم و گرم بستروں والی زندگی تیری وہ بہتر تھی یا اب اسلام کے بعد والی زندگی بہتر ہے تو پہلے راضی تھا کیا راضی ہے ہم ہاں اسلام نے ہمیں کیا سوچ دی ہے کیا فکر دی ہے میری زندگی کے چالیس سال سات سال پچاس سال بیت گئے لیکن کبھی چالیس پچاس ساٹھ منٹ بیٹھ کے میں نے یہ نہیں سوچا کہ اپنی ساٹھ سالہ زندگی میں میں نے ساٹھ منٹ اسلام کی خاطر وقف کیے ہو میری جگہ کا کوئی ایک کترہ خون اسلام کے لیے بہا ہو میں دو قدم چل کے چڑھ کے اسلام کی خاطر کہیں پہ گیا ہوں میں نے اسلام کی خاطر کوئی مصیبت جھیلی ہو کوئی دکھ اٹھایا ہو میری سات سالہ پچاس سالہ بیس سال پچیس سالہ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں حصیب نا اے یوترا کو اے یقول او وہ لا یوفتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اے اترا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اے یقول او وہ وَا ایمان والے بھی ہو ایمان ان کے دلوں کے اندر موجود ہو وہ لا یقین انہیں آزمایا نہ جائے انہیں پریشانیاں نہ آئیں، اسلام کی وجہ سے لوگ انہیں تانے نہ مارتے ہوں کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے مرکت فتن اللہ ان کم ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے فکرے میں مبتلا کیا ہے جس بندے کے دل میں ایمان گھر کرتا ہے ایمان جس کے دل میں داخل ہوتا ہے پھر وہ اسلام اور ایمان کی خاطر اس کی مصیبتیں پریشانیاں دکھ دیکھنے پڑتے ہیں میں نے کتنے دکھ دیکھے ہیں واللہ ہے اسلام اس انداز میں میرے دل کے اندر نہیں پہنچا جس انداز میں پہنچنا چاہیے تھا میرے نزدیک اللہ رب العالمین کے دین کی حیثیت اور اہمیت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی ہاں آپ بہت مصروف لوگ ہیں وقت نہیں ملتا لیکن خدا میری ایک درخواست ذرا غور طلب ہے غور طلب ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے ہی ذرا دو چار منٹ رک کے یہ سوچنا تو صحیح کہ میں نے اپنی ساری اتنی زندگی گزاری پیچھے کی جانب دیکھوں یوں محسوس ہوتا ہے ابھی کل کی بات تھی میں کچی پہلی دوسری کلاس کا تالا ولم تھا میں نے اپنی زندگی کے یہ بیس پچیس چالیس پچاس ساٹھ سال کا گزارے ہیں اس ساری زندگی میں سے اسلام کے لیے کیا حصہ میں نے بنایا ہے اور آئندہ کی میری زندگی کے اندر میرا اسلام کے لیے کیا حصہ میں نے رکھا ہے پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا اور پوچھنا کیا میں واقع مسلمان ہوں کیا واقعا تن ایک مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے جیسا میں ہوں اسلام زبانی دادوں کا خالی خولی ناروں کا نام نہیں ہے اسلام عمل کا نام ہے عمل کا نام ہے اسلام عمل چاہتا ہے دادا تو عبداللہ ابن ابئی ابن سلول نے بھی کیا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رئیس المنافقین منافقوں کا سردار کہا اگر دالوں سے بات چلتی ہوتی تو دنیا میں کوئی منافق نہ ہوتا ہم لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بڑے بہانے بڑے ہیلے تراش کر کے بیان کر دیتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی ہیلا کوئی بہانہ نہیں چلتا بندے کو اپنے آپ کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں کم از کم بندہ اپنے سے تو مخلص ہو اپنے آپ کو تو دھوکا نہ دے لوگوں کو بتانے کے لیے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں بہت بہانے تلاش کر لیتا ہوں فرمایا دلیل انسان علی اللہ نفسی بسیرہ بندہ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اس کو بڑا پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں ہر بندہ جانتا ہوں وقا مہادی لوگوں کے سامنے یہ ادھر پیش کرتا ہے اس کو کہا جائے او نماز کے لیے کہتا ہے فجر کے وقت پاک نہیں کھلی سانس کو کہتا ہے میرے کپڑے صاف نہیں اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اسلام کیا پکا کرتا ہے اسلام کے نام لینے والے اتنے بھولے نہیں ہوتے کہ کوئی اسلام کی تانگے توڑتا جائے سر کاٹتا جائے ناک کام کارتا جائے مسئلہ کرتا چلا جائے یہ لمبی تال کے سویا رہے میری بلا سے میرا کاروبار چلتا ہے میرا چولا جلتا ہے مسجدیں گرتی ہیں گرے کابے پہ حملہ ہوتا ہے ہو مسجد افسا کبلا گر جائے مجھے کیا مجھے تو فکر ہے اپنی روٹی کپڑا مکان دکان بس نہیں مسلمان ایسا نہیں ہوتا مسلم بندہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعتوں میں زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرم برداریوں میں سب وہ روز گزارنے والا ہوتا ہے جہاں اس کا اللہ رب العالمین اس کو حکم دیتا ہے وہاں رک جاتا ہے جہاں حکم دیتا ہے وہاں چل پڑتا ہے یہ ایک مسلم مومن بندے کی یہ کیفیت یہ صورتحال ہوا کرتا لیکن ہماری صورت کیا ہے ہم نے تو اسلام کا نام لیا اسلام کا دعوی کیا شور مچایا جلوس نکالے ٹائر جلائے کہ اسلام آنا چاہیے اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن حقیقت اپنے چہروں سے اسلام کو اتارا اپنے جسموں سے اسلام کو اتارا گھروں سے ڈھکے دے دے کے ہم نے اسلام کو باہر پھینکا ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں لیکن گھر کے دروازے کو اندر سے مکفر کیا ہوا تالا لگایا ہوا ہے رب کی رحمت کو آنے نہیں دیتے کیا ہمیں پتا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا تھا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو جس گھر کے اندر گانے بجانے کی آوازیں ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے میرے گھر میں صبح شام یہ سیتان کی آوازیں گونجتی ہیں رب کی رحمت کہاں سے آئے تصویریں میرے گھر کے اندر ابھی دار لٹکائی ہوئی بڑی میں نے سینریاں لگا لگا کے لٹکائی ہوئی جاندار چیزوں کی تصویریں رب کی رحمت کدھر سے آئے اور زم میرا کیا ہے کہ اللہ بڑا غفر رحیم ہے میں جو مرضی کرتا چلا جاؤں ہاں اللہ غفور رحیم تو ہے لیکن اللہ کی رحمت اتنی گھٹیا نہیں ہے کہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو ملتی رہے فرمایا مایا من اچھا وہ رحمتی بس یادک اللہ صحیح میرا عذاب جس کو میں چاہوں اس کو عذاب پہنچے گا لیکن میری رحمت ہر ہر چیز پر وسیع ہے وہ میری رحمت جو ہر چیز پر وسیع ہے ہر بندے کے لیے نہیں فسا اک تو للہ میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے خاص کر دوں گا جو مجھ سے ڈرنے والے اللہ رب العالمین کا ڈر اس کا خوف اور تقوا جس بندے کے دل میں ہوگا اس بندے کو رحمت ملے گی امیدواری ایسے نہیں مل جاتی رحمت کی دیکھتے نہیں ابھی الیکشن ہونے والا ہے گزشتہ الیکشنوں میں بھی آپ نے دیکھا اب بھی دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پوسٹر اشتہار بینر چھپتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ فلاں علاقے کے لیے امیدوار ہے ناظم کی سیٹ کا کونسلر کی سیٹ کا فلاں فلاں سارا کچھ اچھا جو بندہ یہ سارے اشتہار چھپا کے وال کروا کے دیواریں کالی کروا کے گھر میں ٹک کے بیٹھ جائے کوئی اس کو ووٹ دے گا ووٹ اس بندوں کو ملے گا جو گھر گھر کا دروازہ ہے جس طرح بھیک مانگی جاتی ہے اس انداز میں مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے ووٹ طلب کرے اس کو تھوڑی بہت کچھ کامیابی حاصل ہوگی تو اللہ رب العالمین کی رحمت کی امیدواری کے دعوے کرنا نعرے لگانا کہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اس طرح سے رحمت نہیں ملتی رحمت حاصل کرنے کے لیے امیدواری پیدا کرنے کے لیے جدو جہد ہو کوشش ہو کاغذ ہو تگو دو ہو اس کے لیے کچھ کیا ہو تب بندے کو رحمت ملتی ہے یا اللہ کی رحمت کو بوتوں سے بھی یقین سمجھ لیا ہے ہم نے تو دین اسلام کو بس ایک سوتیلے بھائی جیسا سوتیلے بھائی جیسا درجہ دیا ہے ہاں میں اسلام کو مانوں گا اس پر عمل کروں گا جب تک میرے وفادات پر زد نہ پڑتی ہو میرا ایک تحفظات کا دائرہ ہے جب میرے تحفظات کے دائرے پر کوئی خم نہ آتا ہو زد نہ پڑتی ہو میں دین پہ چلوں گا اسلام پہ چلوں گا قرآن کی بات کو مانوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانوں گا لیکن جہاں پہ میرے دنیا دار میرے بھائی دوست آباد کنبے قبیلے والے رشتے دار برادری والے میرے قریبی دوست وہ ناراض ہوتے ہو بڑے حکم اللہ تعالیٰ کا ہو میں نہیں مانوں گا میرا تو اسلام کے ساتھ یہ تعلق ہے وہ اللہ رب العالمین جس نے پرانے مجید میں کتبہ علیکم السیام کہا ہے اسی سورت کی اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے قطبہ علیکم القتال بھی کہا ہے اللہ رب العالمین کا حکم مان کے میں روزہ تو رکھتا ہوں انہیں لفظوں سے اللہ نے کتاب جہاد کو فرد کیا ہے کبھی میں نے سوچا یہ <سؤال> یقیناً دو گلا سی اللہ رب العالمین شاہ فرماتے ہیں کیا تم اللہ تعالیٰ کی بات باتوں کو مان کے بعد کا انکار کر دیتے ہو یاد رکھنا تم میں سے جو بندہ دی یہ کام کرے گا خزی ان الحیات حیاتی دنیا اس کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ملے گی وہ یوم القیامتی یوردورا شدل آزاب اور کل قیامت کے دن اسے سخت ترین عذاب سے دوچار چار دیا جائے عزت وقار سٹیٹس بس یہ الفاظ تمہارے پاس رہ جائیں گے ذلت ہی ذلت حقیقت ملے گی اور کل قیامت کے دن دونوں ہاتھ خالی صفر الجین اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوگے کیا منہ لے کے جاؤ گے کافہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ والا خطوطی شیتان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے ہاں ہمیں چاہیے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی وافی مانگنا اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا آئندہ کی اپنی زندگی کو دین کے مطابق چلانا بنانا سنوارنا اپنی ڈگر کو اپنی راہ کو صحیح طور پر متعین کرنا ہم کس منظر کے راہی ہیں اور ہم نے راستہ کون سا اپنایا ہوا ہے منظر تو ہماری اللہ رب العالمین کی جنت ہے جس راستے پہ ہم چڑھ رہے ہیں کیا یہ راستہ واقعی جنت کو جاتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور ہمیشہ حق بات پر ڈٹ جانے کی توفیق دے جب تک اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے موت دے تو ایمان کی حالت میں شہادت والی بہت توفیق فرمائے بماں توفیقی اللہ بلّہ علیہ تو وہ الح